ابراہیم علیہ السلام بھی غلط کے لیے اس کے پاس گئے اس نے آپ, سے یہی، اس، آپ سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے آپ نے فرمایا جو زندگی اور موت کو بخشتا ہے اور عالم میں تصرف کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے دو قیدی بلا کر ایک کو قتل کرا دیا دوسرے کو چھوڑ دیا کہا جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے میں نے مار دیا لہذا آپ کے اس قاعدے سے میں ہی خدا ہوں معاذ اللہ. کہ میرے قبضے میں موت و زندگی ہے تو یا تو وہ بہت غبی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد نہ سمجھ سکا یا اپنی جیم اتارنے کے لیے اس نے یہ الٹی سیدھی بکواس کی یاد رکھیں کہ عقلی علوم سمجھنے کے لیے عقل کامل درکار ہے کیونکہ وہ علوم عقل نے ایجاد کیے ہیں عقل سے ہی سمجھے جاتے ہیں مگر نقلی علوم عرشی ہیں یہ محض عقل سے نہیں سمجھے جاتے بلکہ ان کے لیے اللہ کا فضل اور عرفان کا نور جو ہے وہ ضروری ہے کلام نبی کی فہم عرفان سے ہوتی ہے آج بھی بے نورے بے بہرے لوگ قرآن و حدیث میں کھاتے ہیں رب کی پناہ رب عالی جو ہے وہ فرماتا ہے قرآن کو پاک لوگ چھویں تو قرآن کو پاکوں کے سوا کوئی مس بھی نہ کرے گا بہرحال حضرت عبرحیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو اور واضح مثال میں یوں بیان فرمایا کہ رب وہ قدرت والا ہے جو ہمیشہ سورج کو پورب سے نکالتا اور پچھم میں غروب کرتا ہے اگر تو قابل عبادت ہے تو اس کی رفتار بدل دے ایک دفعہ ہی پچھم سے نکال دے اس مثال پر وہ حیران رہ گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا کھسیا کر بولا کہ آپ کے لیے میرے پاس گلنا نہیں اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو آپ خالی واپس رستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے وہاں سے ایک بورے میں ریت بر کر مکان میں پہنچے پھیلا تو رکھ دیا خود سو گئے آپ کی بیوی حضرت سیدتنا سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اسے کھولا تو اس میں نہایت نفیس گیہوں پائے حالانکہ اس میں وہ ریت بھر کر لائے تھے لیکن وہ اللہ تعالی نے گیہوں میں تبدیل فرما دیے حضرت سارا نے فوراً اس کی روٹیاں تیار کی جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا آپ نے پوچھا گے ہوں کہاں سے آئے انہوں نے کیا کہ اس تھیلے میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب نے مجھے رزق دیا ہے پھر اللہ نے ظالم نمرود کے پاس شکل انسانی میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لا ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے وہ بولا رب تو میں ہی ہوں میرا رب کون ہے تین دفعہ یہ واقعہ ہوا تب اس کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ اس سے سورج چھپ گیا تھا زمین پر دپ نہ آتی تھی مچھروں نے ان کے خون چوس لیے گوشت چاٹ لیے سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہ سکتا تھا پھر ایک مچھر نے اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا چار سو سال تک مغ کاٹتا رہا جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے تھے اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو نمرود کے دربار میں آئے اس کے سر پر جوتے رسید کرے اس سے پہلے چار سو سال بہت آرام سے سلطنت کی اور چار سو برس پٹتا رہا پھر بہزار زلت مرا اور اس کی عمر آٹھ سو سال سے کچھ زیادہ ہی ہوئی تفسیر خاجن کے حوالے سے یہ میں نے خواب اندازہ کیجئے کہ اللہ کا کتنا ڈھیل اتا فرماتا ہے لیکن انسان کتنی غفلت میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے بہرحال رب پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا تیسرے سپارے میں بہت مشہور مشہور واقعات ہیں چنانچہ ایک آیت پاک سماج فرمائیے بہت مشہور واقعہ ہے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 اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دے کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ حضرت عزا علیہ السلام کا واقعہ ہے بیت المقدس میں بنی اسرائیل آباد تھے جب ان قفظ کو فضور نہ فرمانی حد سے بڑا انہوں نے پیغمبر وقت کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھ سو برس پہلے وخت نصر بابل نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اس کے ساتھ چھ لاکھ جھنڈے تھے ہر جنڈے کے ساتھ بے شمار فوج اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا طوراز شریف کے نسخے جلا دیے بنی اسرائیل کے تین حصے کیے ایک کو قتل کر ڈالا دوسرے کو و خاری سے شام میں رکھا تیسرے کو قید کیا اس قیدی گروہ کی تعداد دس لاکھ تھی ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا انہی قیدیوں میں حضرت عزیر اور حضرت دانیال علیہم السلام بھی تھے جو اس وقت بچے تھے جب بہت عرصے بعد ان میں سے بعض لوگ قید سے چھوٹے تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزرے جو اس وقت اجرا پڑا تھا آپ تمام شہر میں گھمے کوئی آدمی نہ ملا مگر وہاں کے باغات قسم قسم کے میوے سے لدے ہوئے تھے جن کو کوئی کھانے والا نہ تھا آپ نے کچھ انگور اور انجیر توڑ کا رس نکال پیا کچھ انگور انجیر توشادان میں رکھ لیے اور تھوڑا سا شیرۂ انگور ساتھ لے لیا حدود آبادی سے باہر نکل کر حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے رب اسے کیوں کر آباد کرے گا اور اب یہاں رونق کیسے ہوگی منظور الہی یہ ہوا کہ اپنی قدرت کاملہ انہیں دکھائے آپ نے اپنے دراز گوشت کو وہاں باندھ دیا انجیر انگور کا توشادان اپنے سیرہانے ایک جانب اور شیرائے انگور کا برتن دوسری جانب رکھا خود آرام کے لیے لیٹ گئے لیٹتے ہی نیند آ گئی اور سوتے میں جان نکال لی گئی اور گدا بھی مر گیا یہ واقعہ صبح کے وقت ہوا اللہ تعالی نے وقت نصر بادشاہ کو نمرود کی طرح مچھر سے حالات فرمایا باقی بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی ستر برس کے بعد اللہ نے شاہان فارس میں سے کسی کو مسلط کیا جو اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا بکھرے ہوئے بنی اسرائیلی پھر وہاں آ کر آباد ہو گئے اور تیس سال کے عرصے میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کی جسم شریف وغیرہ کو ایسا غائب فرما دیا کہ نہ آپ کو کسی انسان نے دیکھا نہ کسی چنگ پرند درند جانور نے جب آپ کے نیند کو سو سال پورے ہو گئے تب آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا گیا یہ واقعہ شام کے وقت ہوا تب اللہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جب میں لیٹا تھا تو اندازہ فرما دیا کہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کچھ کم چونکہ آپ اپنے خیال و اندازے کی حکایت فرما رہے تھے نہ کہ واقع کی یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہاں رہا اس لیے نہ یہ کلام جھوٹ ہے اور نہ آپ کا بولنا کلام بھی سچا ہے اور آپ کا بولنا بھی حق جیسے کہا جاتا ہے کہ میرے خیال میں زید کھڑا ہوا ہوگا لہٰذا اس جواب میں یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ غلط بات پیغمبر کی زبان پر کی آئی اس لیے اللہ نے اس جواب پر کتاب نہ فرمایا مگر واقع کی طرف متوجہ کر دیا یا کہو کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے عالم ارواح کا حال بتایا جہاں آپ کی روح تھی وہاں ابھی تک ایک دن بھی نہ گزرا تھا وہاں کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے اور اللہ نے اس دنیا کا ذکر فرمایا جہاں آپ کا جسم شریف تھا یا کہو کہ اس دنیا میں ہی گدے پر سو سال گزر گئے تھے اور غذا شربت پر ایک دن گزرا تھا بہرحال یہ کلام جھوٹ نہیں تو جب نبی جھوٹ نہیں بول سکتے تو استخر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی پر کیسے یہ تہمت لگا سکتا ہے جیسا جیسا کہ بد عقیدوں نے لگا دی چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں آپ سو سال ٹھہرے رہے اب ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے کہ اتنی دراز مدت میں جلد بگڑنے والی غذا و شراب تو نہ بگڑی ایسی ہے جیسے ابھی تیار ہوئی اور گدا گل سڑ کر برابر ہو گیا آغاز بکھر گئے ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں اب دیکھیے ہم کیسے زندہ کرتے ہیں غبی آواز آئی اے گلی ہڈیوں جمع ہو کر گوشت پوشت کا لباس پہن لو آنن فانن ہڈیاں درست ہو کر تمام جسم تیار ہو گیا دوسری آواز آئی زندہ ہو جاؤ فورن گدا زندہ ہو کر آواز کرنے لگا آپ نے خدا کی قدرت کا نظارہ کیا فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے بہرحال تفصیل بہت ہے میں نے صرف زمنن آپ کو چند باتیں عرض کر دی تیسرے بارے میں ہی اس سے قریب ہی آیت میں اللہ تبارک کا وطالعہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے بہت مشہور واقع ہے ارشاد خداوندی آیت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 ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے گزرے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں پر ایک مردار پڑا ہے جب سمندر جوش مار کر اس تک پہنچتا ہے تو مچھلیاں اس کا گوشت نوشتی ہیں اور جب سمندر اتر جاتا ہے تو کبھی درندے جانور اسے کھاتے ہیں اور کبھی پرندے آپ نے خیال فرمایا کہ ایک مردار کتنے پیٹوں میں پہنچا اس کا گوشت پوس قیامت کے دن جمع کیسے ہوگا کس طرح زندہ کیا جائے گا تب اللہ تبارک کا وطالعہ سے عرض کیا کہ مولا مجھے احیاء موتا کی کیفیت دکھا دے رب نے فرمایا کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے عرض کیا کہ ہاں ایمان تو لایا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ بجائے خبر کے مشاہدہ کر لوں اور علم یقین سے ترقی کر کے عین الیقین تک پہنچوں اور میرے قلب کو مشاہدے کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے تب ارشاد ہوا کہ اچھا تم چار پرندے لو انہیں پال پوس کر اپنے سے خوب ہلا لو تاکہ تمہیں اس کی خوب پہچان ہو جائے پھر ان سب کو ذبح کر کے ماں ہڈی پرو بال وغیرہ کے ان کا خوب قیمہ کر ڈالو پھر اس کے کئی حصے کر کے کسی پہاڑی میدان میں چند پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ لو اور میدان میں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو کہ اے پرندوں کی حکم سے میرے پاس آؤ وہ فوراً زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے سنا چاہے آپ نے مور مرغ کبوتر یا گد اور کبے کو ذبہ کر کے اس کے گوشتوں کا قیمہ کر کے سب کے اجزاء خلط ملت کر کے چار یا سات یا دس پہاڑوں پر ایک ایک رکھا اور ان سب کے سر اپنے پاس رکھے پھر پکارا ہے hey, چڑیو میرا, میرے پاس حکم الہی سے آ جاؤ یہ فرماتے ہی اجزاء اڑے ہر ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے یہاں تک کہ خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے ملا اور ہر پر اڑ کر دوسرے پر سے مخلوط ہوا ہر, ہر, ہر ہڈی اڑ کر دوسری ہڈی تک ہر پارا گوشت گوشت تک پہنچا یہاں تک کہ فضا یہاں تک کے فضا میں چاروں جانوروں کے جسم بن کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور اپنے سروں سے مل کر پورے پرندے بن گئے سبحان اللہ اور آواز اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے یاد رکھیے ایمان چونکہ بسیت چیز ہے اس لیے اس میں مقدار زیادتی کمی نہیں ہو سکتی مگر کیفیت کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے دیکھی بات کا یقین سنی ہوئی سے اعلیٰ ہوتا ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا یاد رکھیے علیہ السلام سید الانبیاء ہیں افضل البشر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ انہیں احیاء موتا کا مشاہدہ کیا مگر نبی کریم علیہ السلام نے جنت دوست حشر و نشر بلکہ اللہ کو بھی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا دعا کی قبولیت دعا مانگنے والے کے درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے تمنا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مگر ان کی دعا بات ظاہر ہوئی اور آپ کی فوراً زیادتی علم کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے مال کی ہیرس بری مگر علم کی ہیرس اچھی ہے دیکھیے اللہ تعالی کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال جو ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو جو ہے وہ زندہ فرمائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا پر اپنے اس کام کو پہلے بھی فرما دیتا ہے جیسا کہ ابھی ان پرندوں کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ اللہ تعالی نے فرما دیا تو محبوبوں کی التجا اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ضرور ضرور قبول و منظور فرماتا ہے اللہ رب العزت تیسرے سپارے میں ارشاد فرما رہا ہے سود کے متعلق یہ آئے ہیں, آتے ہیں ارب پاکر کبھی کالم بے اِبا الله البع وحرم الربا، فمن جاءه ومن اصحاب النار هم خالدون ترجمہ کنزول وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسب نے چھو کر مضبوط بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا ہے بے کو اور حرام کیا ہے سود کو تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دو ہے وہ اس میں مدتوں تک رہیں گے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں سود کو حرام فرمایا ہے یاد رکھیے سود میں سدہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے اسے حرام فرمایا سود میں دوسروں کا مال بلا ایوز لیا جاتا ہے یہ ظلم مثلا کسی نے ایک روپے کے کےوز دو روپے لیے روپے تو روپے کے بدلے میں ہو گیا دوسرا روپیہ بلا ایوز رہا یہ ظلم سود سے تجارت بند ہونے کا کبھی ادیشہ ہے کہ جب سود کور کو بلا محنت اور بلا خوف و خطر نفع ملے گا تو وہ تجارت کی محنت اور اس کے کی خطرات کیوں برداشت کرے گا تجارت بند ہونے سے عالم برباد ہو جائے گا اس لیے سود حرام سود سے پرانی محبت اور مربت ختم ہو جاتی ہے سود خور میں خونخواری پیدا ہوتی ہے کہ مقروض بائی کی تباہی بخوشی گوارا کرتا ہے بلکہ سود لینے والا دوسرے کی تباہی پر خوش ہوتا ہے جبھی تو اسے سود ملتا ہے سود سے صدحہ غربہ اور متوسط الحال لوگوں کو تباہ کر کے ایک مہاجن کا گھر بھرا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ غربہ کی بربادی عالم کی تباہی ہے اسی طرح تاجروں کے دن رات دیوالیہ سود کی بدولت ہوتے ہیں اگر یہ لوگ سودی قرض لے کر طاقت سے زیادہ کام نہ کریں تو اس طرح تباہ نہ ہوں سود خار قرض حسن دینا گوارہ نہیں کرتا صدقہ خیرات سے بھی جی چراتا ہے کیونکہ ہر پیسے پر اس کی نگاہ رہتی ہے کہ اس سے چار پیسے بنائے جا سکتے ہیں بلکہ سود خور اپنے اور اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا مال بچا کر سود پر اٹھاتا ہے جس سے خود اس کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے فضور الاسلام فرماتے ہیں جو گوشت حرام پیسے سے آئے گا اسے جہنم کی وہ نارے جہنم وہ تیزی سے جلائے گی میرے آقا فرماتے ہیں سود کا پہچا ما, بار ماں کے ساتھ ذنا کرنے سے بدتر ہے ستر بار ماں کے ساتھ زنا کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بچائے سود بہت بری لانت ہے بہت بری لانت ہے اللہ ہر مسلمان کو بچائے آمین میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک فرما رہا ہے من ربنا وما إلا وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی, رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباء والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے کہ صور عالیہ عمران کی آیت نمبر سات ہے اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات متشابہات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اگرچہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے چند باتیں ارسر دیتا ہوں وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا جس کی سب آیتیں یکساں نہیں بعض آئے محکم ہیں جن کے معنیٰ بھی صاف اور ان کی مراد بھی واضح یہ قرآن میں اصل آیتے ہیں جن کی طرف حلال و حرام اور حکام شریعہ میں رجوع کیا جاتا ہے یہی شریعت کی اصل ہیں اس کے علاوہ کچھ آئےتے متشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں اور ان کا مقصود ظاہر نہیں اس میں بہت اشتباع ہے پھر لوگ بھی چند قسم کے ہیں جن کے دل میں تجیح ہے اور جو سیدھے رکھتے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ تو محض فتنا پھیلانے قرآن کو جٹھلانے اور آیاتِ قرآن میں تعارض دکھانے کی غرف سے نیت قرآن کو اپنی رائے کے مطابق منانے کے لیے محکم آیتوں کی پروانہ کرتے ہوئے متشابہ کے بھی اس کے پڑے رہتے ہیں جیسے یہ ہی نجران کے عیسائی اور دیگر گمرہ لوگ رکھیے امام ابو حنیفہ ربی اللہ تعالی ہو یہاں اللہ پر وقف کرتے ہیں اس عیسائٹ میں اور امام شاہی یہاں وقف نہیں کرتے تو یہ مسئلہ بھارت ذیل میں رکھیں کہ یہ سب علما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو سارے متشاب کا علم ملا اور نہ نہنفی منکر ہے نہ شاپائی نور الانوار شریف میں ملا احمد جیمن رحمت اللہ علیہ نے بحث متشابے میں فرمایا یہ اختلاف امت کے بارے میں ہے حضور علیہ السلام کو سارے متشابیہات کا علم ہے ورنہ قرآن کا نازل فرمانا بے فائدہ ہوتا اسی نور الفان نور اور تفسیر روح المعانی میں اسی جگہ ہے کہ متشابہات اللہ رسول کے درمیان اسرار ہیں جنہیں اغیار نہیں جانتے دوسرے یہ کہ یہ اختلاف دلائل نقلی و اقلی کے ذریعے جاننے میں ہے ورنہ صاحب کشف اور کاملین کو بذریعہ الہام متشابہات کا علم ہوتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ متشابہات کو میں جانتا ہوں اللہ اللہ اور بہت اولی اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے متشابہات کی علم کا دعویٰ چنانچہ حضرت علی خواص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ مجھے فاتحہ کے دو لاکھ چالیس ہزار نو سو ننانوے علوم ملے اللہ, اللہ دو لاکھ چالیس ہزار نو سو نیتا علم حضرت علی خواص نے فرمایا کہ ہم اسی کو عالم کہتے ہیں جو ہر لفظ کو جانے اور یہ یاد رکھیے اللہ تبارک بطالعہ نے آیا متشابہات کو نازل فرمایا اگر محبوب علیہ السلام کو بھی امن معلوم ہو تو پھر ان کے نزول کا فائدہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں نا اگر متشاب آیات کا یا اسی طرح حروف مقطعات کا علم بھی اگر نبی پاک علیہ السلام کو بھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن کو نازل کرنے کا فائدہ کیا جس محبوب پر اللہ تعالیٰ اس شان سے اپنا کلام نازل فرما رہا ہے اگر اسی سلام اللہ کی اطاف اللہ کی اطاف اللہ, اللہ کے بتانے سے ہر ہر آیت متشابہات کو بھی اور اسی طرح حروف مق وغیرہ کو ظاہر ہے کہ جانتے ہیں اور چند عقلی دلیلیں بھی ہیں حکومت کی طرف سے حکام کے پاس سری احکام کے ساتھ کچھ رموز اور اشارے بھی آتے ہیں جیسے ڈاک خانے کے ملازمین بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے صرف حاکم جانتا ہے متشابہات میں علماء کا امتحان ہے جوہلا کو حکم دیا گیا کہ علم سیکھو علماء کو حکم دیا گیا ان باتوں کو نہ سیکھو نہ ان میں غور کرو ہر ایک کا امتحان اس کے طبیعت کے خلاف سے ہوتا ہے متشاب کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ عالم ہر جگہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے مگر یہاں پہنچ کر کہنا پڑتا ہے کہ رب جانے ان کا مطلب اور اپنے قصور کا اقرار علامت بندگی ہے متشاب کے ذریعے خدائی کتاب اور انسانی کتاب میں فرق ہوتا ہے کہ انسانی کتاب وہ جسے ہر کوئی اول سے آخر تک سمجھے اور خدائی کتاب وہ جہاں, وہ جہاں ہر ایک اپنے اجز کا اقرار کرے اسی لئے قرآن سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں میں متشابہات سے انہی متشابہات میں پھنس کر عیسائی گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اللہ اکبر قبیرہ بہرحال میرا رب پاک رب پیارا پیارا رب اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے قل للذین کفروا ستغلبونا وتحشرون الى جہنم ومئس المحاد قد کان لکم فی کی فیعتین التقطا پرماد و, و کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ مغلوب ہو گئے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بڑ پڑے ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑنا اور دوسرا کافر کے انہیں آنکھوں دیکھنا اپنے سے دونا سمجھے اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے یہ دو آیتیں ہیں سور عالیہ عمران تیسر سپارہ آیت نمبر بارہ تیرہ اور یہ آیتیں جو ہیں بہت مشہور ہیں غزوہ بدر کے بارے میں ہیں غزوہ بدر کی تفصیل یہاں بیان کرنا ظاہر ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے درس اس میں یہ دیا گیا ہے محبوب علیہ السلام جو کفار اسلام جو کفار اسلام بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی تباہی کے منتظر ہیں ان سے اعلانیہ فرما دیجئے کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اپنی طاقت جمع کر لو مگر تمہاری قسمت میں دونوں جہاں کی رسوائی ہے وہ اس طرح کے دنیا میں تو کوئی دم جاتا ہے جو تم اسلام کے مقابلے میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں تم سب دوزق کی طرف جانوروں کی طرح ہانک دیے جاؤ گے اور دوزق تو بڑا برا بسترہ ہے جہاں آرام کی کوئی صورت نہیں اور مصیبت کے سارے اسباب جمع ہیں مسلمانوں کی کمی اور ان کی بے سامانی کو مت دیکھو یہ تھوڑی جماعت تمام دنیا پر چھا جائے گی اگر تمہیں اس کا ثبوت چاہیے تو جنگ بدر کا واقعہ یاد کر لو وہ اس قدرت کی کھلی نشانی ہے اس دن میدان بدر میں دو لشکر اکٹھے ہوئے تھے ایک مسلمانوں کا جو راہی علای میں سرپکف ہو کر آ گیا تھا دوسرا کافروں کا جو اپنی نفسانی خواہشوں پر جنگ کر رہا تھا مسلمان حقیقت میں تھوڑے اور بے سامان تھے غفار کے تہائی تھے مگر رب کی شان تو دیکھو کہ وہ کافروں کو اپنے سے دگنے تگنے نظر آئے اور یہ تھوڑے ان بہت پر چھا گئے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی رب چاہتا رب کا جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اگر غور کرو تو جنگ بدر میں عقل والوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے وہ اس سے آئندہ کا پتہ لگا لیں اور آئندہ اسلام کے مقابلہ اسلام کے مقابل ہمت نہ کریں یاد رکھیے جنگِ بدر کو چند بدروں سے نشانِ قدرت قرار دیا گیا ایک یہ کہ جنگ کی پیشن گوئی پچھلی آسمانوں کتابوں میں بھی ہے اور اسی طرح بدر میں مسلمان ظاہر ہے کہ کمزور تھے کافر نہایت کبھی پھر مسلمان مدینے سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے کفار اسی ارادے سے نکلے تھے مسلمانوں کے پاس سامان جنگ بھی برائے نام ہی تھا کفار کے پاس بے شمار یہ کہ ان مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی اور کفار جنگ میں بڑے ماہر تھے حضور علیہ السلام نے جنگ سے پہلے زمین پر خط کھینچ کر فرما دیا تھا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا اور یہاں فلاں اور ایسا ہی ہوا الحمد وہ جو خود قرآن نے بیان فرمایا کہ مسلمان تھوڑے تھے مگر کفار کو اپنے سے دگنے نظر آتے اور یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتے آسمان سے اترے اس جنگ میں ابو جہل کو مسلمانوں کے دو کم سن بچوں نے قتل کر دیا ان وجوہ سے جنگ بدر کو نشان قدرت فرمایا گیا ورنہ جنگیں تو اور بھی بہت سی ہوئی ہیں یہ بھی یاد رکھیے رب تعالی نے یہاں غازیان بدر کے متعلق جو ہے فرمایا کہ یہ جماعت اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے اللہ کی راہ, راہ میں جہاد کی دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ جہاد کرنے والا مومن ہو کفار کی کوئی نیکی اللہ کی راہ میں نہیں اللہ کی راہ میں ہو جو رب ہاں مقبول ہو اور جس پر ثواب ملے قبول و ثواب کی شرط ایمان ہے پھر دوسرے یہ کہ جہاد اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہو اسے ایک جملے میں اللہ نے غازیان بدر کے ایمان تقوی اخلاص سب کی گواہی دے دی اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے مطلب شریک صحابہ کے صدقے ہم سے گاروں کی جو ہے وہ بخش اور مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین اللہ آمین چنانچہ اللہ تبارک و تعالی تیسرے بارے میں ہی ارشاد فرما رہا ہے قل مالک الملکی الملک من من تو اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کر سکتا ہے تولج اللیل فی النہار یہ وہ میں کے بعد میں نگت و تخلج welcome تو ضرق وتشاؤ بغیر حساب تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور مردے سے زندہ نکالے اور زندے سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گلتی دے تو دن کا حصہ رات میں ڈالے رات کا حصہ دن میں ڈالے مردے سے زندہ نکالے زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گلتی دے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے اس آئتے پاک میں اہل کتاب کے ایوب میں سے دو اہب یہ بھی تھے یاد رکھیے کہ وہ دنیا اور اس کے اسباب پر مغرور تھے کہ مسلمانوں کو ان کی غربت کی وجہ سے حکارت سے دیکھتے تھے ریز اپنی اسرائیلی خاندان پر بڑا فخر کرتے تھے اور سمجھے بیٹھے تھے کہ نبی آخر وزما علیہ السلام ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے اول کی ترجیح کے لیے فرمایا گیا اے نبی آپ انہیں سنانے کے لیے ہم سے یوں عرض کریے کہ اے اللہ ملک کے حقیقی بادشاہ سلطنت عزت نہیں ہے کسی کی موروثی چیز نہیں ہے جسے تو چاہے سلطنت بخشے اور جس سے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے چھین لے آج مسلمان بے دستوں پا ہیں اور کفار طاقتوارے لیکن مولا اگر تو چاہے تو اس بے یار و مددگار جماعت کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور کفار جن کے ظاہری سامان بہت ہیں انہیں حقیق کر دے دوسرے گمان کو باطل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اے مولا جسے چاہے تو عزت دے سلطنت نبوت کی نعمتوں سے نوازے جسے چاہے تو ضلیل کرے کہ اس قوم سے نبوت سلطنت منتقل فرما دے دنیا اور آخرت کی ساری خیر تیرے قبضے میں ہے اس میں کسی کا اجارہ نہیں تو جو چاہے کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں نیز تیری قدرت کا ظہور میں ہو رہا ہے کہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں کہ سردی میں رات جو بڑھ جاتی ہے وہ اس قدر وقت کو اپنے اندر لے لیتی ہے جو گرمیوں میں دن تھا اسی طرح گرمیوں میں دن جو بڑا ہوتا ہے تو وہ قدرت کا اس قدر حصہ اپنے وہ وقت کا اس قدر حصہ اپنے میں لے لیتا ہے جو سردیوں میں رات تھا یا یہ مطلب ہے کہ وقت پر کبھی رات راج کرتی ہے کبھی دن نہ رات کا ٹھیکا ہے نہ دن کا ایسے ہی زمین پر کبھی کفار حکومت کرتے ہیں اور کبھی مسلمان یہ کسی کے پاس ٹہرنے والی چیز نہیں یوں ہی تو جاندار کو بے جان سے پیدا فرماتا ہے کہ بسا اوقات مرنے کے بعد جانداروں سے زندہ بچے پیدا ہوتے ہیں مٹی منی انڈا جو بے چان چیزیں ہیں ان سے جاندار چیزیں اللہ پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے بے جان کو پیدا کرتا ہے کہ زندہ ماں کے پیڑ سے مردہ بچہ مرغ سے بے جان انڈا جاندار مردے سے بے جان منی تو اے اللہ تیرے نزدیک کیا مشکل ہے زندہ خاندانوں اور انبیاء کی اولاد سے نالائی کفار پیدا فرمائے جو مردوں سے بدتر ہوں اور کافر خاندان اور جاہر لوگوں سے جو گویا مردے ہیں ایسے روشن صورت پیدا فرمائے جن کی روشنی ہمیشہ رہے جیسا کہ عرب خصوصاً قریش خاص کر بنی ہاشم ایسا چمکتا دمکتا سچا صورت پیدا فرمایا جس نے فرش و عرش کو چمکا دیا اور بنی اسرائیل کے زندہ خاندان سے جن میں سطح انبیاء تشریف لائے وہ یہود و نصارہ پیدا فرمائے جن میں زندگی کا کوئی اثر نہیں یہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے دنیا کی ٹپ ٹاپ سب بے اصل بے حقیقت ہے اور اے مولا تیرے دین میں بھی کسی کا قبضہ نہیں جسے چاہے بے مشقت اتنا دے جو اس کے حساب میں بھی نہ آئے اے مولا تیرے دین پر بھی کوئی قبضہ نہیں تو جسے چاہے بے حساب دے گمان سے بالاتار ہو جسے چاہے مشقت کے باوجود کافی روزی ہاتھ نہ آئے یا تو جسے چاہے وہ مال دے جس کا قیامت میں حساب نہیں تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ میری امت میں ستر ہزار انسان بغیر حساب جنتی ہیں حضرت اکاشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ میں انہی میں سے ہوں فرمایا تم انہی میں سے ہو دوسرا بولا حضور دعا فرمائے میں بھی انہی میں سے ہوں تو فرمایا اکاشا تم پر سبقت لے گئے گویا تم ان میں سے نہیں ہو اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی ان کے قدموں سے لپٹ کر جانے کی توفیق رفیق جنت میں نصیب فرمائے آمین تو دیکھیے اللہ تبارک کا تعالی نے اپنے پاک کلام میں کیسی کیسی حکمت والی باتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک کی طرف ہی ہم نے آپ, کی طرف آپ کو جو ہے وہ نشاندہی کی ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے تیسرے سپارے کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے تلاوت کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک کا تعالی آپ ایسے ہی جم جائیں گے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کل انکم تم تو غفور رحیم اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گنا بخش دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے قل اللہ ورسول ان اللہ لا يحب تم فرمادو حکمان و اللہ رسول کا پھر اگر وہ منہ گھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر درس دیا گیا اے محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے بغیر وسیلہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ان سب کو اعلان عام کر دو اے عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں اے بت پرستوں اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو نہ میری برابری کا دم بھرو نہ مجھ سے آگے, آگے چلو بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے آؤ اپنے اقوال افعال اعمال زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ تو تم رب کے طالب بننا چاہتے ہو پھر معاملہ برقس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم جو چاہو گے وہ کرے گا اور جسے اور پھر تمہیں یہ خطاب آئے گا کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو فرمایا گیا فرماتے ہیں میں رب کا محبوب ہوں اور محبوب کے غلام بھی محبوب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ بڑا غفار ہے ارحم الراحمین ہے وائس میری آ رہی ہوگی انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو ارحم الراحمین ہے تو تم اپنے, اپنے کو اس کی مقصرت اور رحمت کا اہل بناؤ اللہ اکبر کبیرہ اقل قربان کن مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناج ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ مزید تیسرے سطرے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ھنا لک دعازا تری یا ربہ قال ربِّ ربي هب لي من لدنک ذرية طيبہ إنک سمیع الدعاء یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو بولا اے رب مہرے مجھے اپنے پاس سے ایک سوتری اولاد بیشک تو ہی ہے دعا سننے والا فنادت حلمراقت وحب قمس محراب تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا بے اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے یا جو اللہ کی طرف سے کلبے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں تھے یہ حضرت ضکری علیہ السلام کی دعا ان کو حضرت یاری علیہ السلام جو عطا ہوئے ان کا واقعہ یاد رکھیے حضرت زکری علیہ السلام نے حضرت مریم کی جب یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم جنتی جن میوے آتے ہیں اور حضرت مریم کا وہ دل خوش کن جواب سنا تو قدرتی طور پر آپ کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا اور خیال فرمایا کہ جو حضرت مریم کو بے موسم میوے دینے پر قادر ہے اور جو خدمت بیت المقدس کے لیے بجائے لڑکے کے لڑکی اور بجائے جوان کے بچی کو قبول فرما لیتا ہے اور جو حضرت مریم کو لڑکپن میں بولنے کی طاقت دیتا ہے اور جو بغیر گمان رزق دینے پر قادر ہے وہ مجھ کو میری بانج بیوی سے اولاد بخشنے پر بھی قادر ہے اللہ اللہ سنچہ اسی وقت اور اسی جگہ جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا سے گفتگو ہوئی تھی حضرت ذکری علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یہ دعا محرم کی ستائیس تاریخ کو ہوئی اے مولا مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے پاک صاف ستھرا بیٹا عطا فرما تو دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے جب تو نے ان کی حضرت مریم کی والدہ کی دعا قبول کی تو میری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا آپ بہت بڑے عالم تھے بارگاہ میں قربانی آپ ہی پیش فرمایا کرتے تھے مسجد شریف میں آپ کے بغیر اجازت کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا حضرت سکری علیہ اسلام ایک دن مسجد میں نماز میں مشغول تھے باہر لوگ اجازت کے منتظر تھے دروازہ بند تھا کہ اچانک آپ نے ایک سفید پوسٹ جوان دیکھا وہ حضرت علیہ السلام سے انہوں نے آپ کو اس حال میں خوشخبری دی کہ اے ذکر تمہاری دعا قبول ہوئی اللہ تمہیں ایک سال متقی بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام ہے وہ بہت ہی خوبیوں کا مالک ہوگا وہ کلیمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق کرے گا اس طرح کہ انہیں سچا, کہے گا, یا سچا, کرے گا, یا سچا کہلوائے گا اس طرح کے ان کے متعلق حضرت عیسی علیہ السلام جو پیشن گوئی فرمائیں گے ویسے ہی آپ پر ان کا ظہور ہوگا آپ کی ذات آپ کی صفات آپ کے احوال جناب مسیح کو سچا کر دکھائیں گے یا بچپن شریف ہی سے انہیں سچا کہیں گے یا لوگوں میں ان کے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو دین مسیحی میں داخل کریں گے وغیرہ وغیرہ بہرحال یہاں اللہ تبارک تعالی نے یہاں پر حضرت ذکری علیہ السلام حضرت بی بی مریم کا ذکر فرمایا ہے واقعات اور بھی بہت ہیں مشہور و معروف آیتیں بہت ہیں ہر آیت اللہ کا خزانہ ہے اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں لیکن ایک گھنٹے کے خلاصے میں ہم ظاہر سی بات ہے کہ سب پورا سپارہ تو نہیں چند آیتیں بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے لیکن ایک آخری آیت آ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اللہ ہتبارہ کا و تعالہ جلہ جلال ارشاد فرما رہا ہے۔ تیسرا سپارہ ہے سورہ آلے عمران ہے۔ اور بہت ہی مشہور آد ہے آے نمبر بیاسی ہے قییاسی اور 82 ہے۔ وہ اساخضل اللهہی ساق ن بھی جیہ لماہ آ تہی تو کوم ان کتابیکہ تم آکم رسولں مسدیقل للیہک ل قَالَ عَلَى اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمتوں سے تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اس پر میرا بھاری جمعہ لیا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے بار گواہ ہو جا اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو اس کے بعد پھرے تو وہ ہی فاصف ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کی وہ شان بیان فرمائی ہے خدا کی عزت کی قسم کہ اس کو کوئی بھی بیان کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت اعظم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا پھر انہوں نے جنت میں رکھا وہاں حضرت ہوا کی پیدائش ہوئی پھر ان دونوں بزرگوں کو زمین پر بھیجا تین سو برف کی جدائی کے بعد ان دونوں کا مقام عرفات میں ملایا اور واقعہ یہ ہوا کہ اللہ نے انسان سے تین عہد لیے ایک اپنی ربوبیت کا الگ صبر سب نے کہا بلا دوسرا اظہار دین کا جو خاص علماء اہل کتاب سے لیا گیا اور تیسرا عہد حضور علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی خدمت و اطاعت کرنے کا جو بلا بلاواسا سارے نبیوں سے اور بلا بالواسطہ ان کی امتوں سے لیا گیا اور اسی کا ذکر اس پرانے کریم کی آیت پاک میں ہے اللہ اکبر. یاد رکھیے ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں یہی آیت کریمہ جس سے معلوم ہوا کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں اور سارے پیغمبر آپ کی امتی سب سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا اور عہد بھی نہایت پختگی سے صرف الف الب کہنا ربوبیت کے لیے فرمایا گیا مگر یہاں پر بجائے بلا کے اقرنا کہلوایا سب کو گواہ بھی بنایا اور اللہ نے اپنی گواہی بھی ڈالی بیچ میں جب اپنے محبوب کی رسالت کا معاملہ آیا ہا ہا اور پھر کم تم خیر امتن اخری اس آیت سے بھی لگتا ہے کہ امت مصطفیٰ تمام امتوں سے افضل ہے اور پھر اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج سے متعلق بھی فرماتا ہے جہاں برقی عورتوں سے افضل ہیں تو ظاہر ہے کہ جن کی وجہ سے یہ افضل ہوئی وہ محبوب علیہ السلام ہیں تو سرکار سب سے افضل ہو گئے رسول اللہ و خاطم نبی اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور آخری نبی اور آپ کا دین غیر منسوخ اور ظاہر ہے کہ باقی فانی سے افضل ہے لہٰذا اسلام دیگر ادیان سے بہتر اور یہ بہتری حضور کی برکت سے ہے لہذا حضور تمام دین والے پیغمبروں سے افضل مصدق لما مقم اس سے بھی معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے ذریعے تمام کتابیں سچی ہوئی لہذا ساری کتابیں اور کتاب والے حضور کے حاجت مند ہوئے اور حاجت والے سے وہ افضل ہے جس کی طرف حاجت ہو ربنا رسولا برسول ان من ہوبشر اسمہ احمد ان آیتوں سے بھی معلوم ہوا کہ حضور دعائے خلیل اور بشارت مسیح وہ حضرات داعت ہے اور آپ وہ حضرت اسناد ہیں حضور متن ہیں وہ حضرات مبشر ہیں حضور اصل بشارت ہیں وہ حضرات چمن ہیں حضور پھول ہیں وہ حضرات تو ہیں حضور مقطود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب براتی ہیں سرکار دلہا ہیں اور ظاہر ہے کہ پھول درخت سے افضل ہے دلہا براتیوں سے آلہ متن سے بڑھ کر اسناز مبدہ ہے اور متن اس کی انتہا ہے سبحان اللہ عبدی ہی لیلہ کیا یہ کسی اور نبی کے بارے میں فرمایا گیا یہ سرکار کے بارے میں ماں ذاکل بسرا تغاہ اسلام کی آنکھیں اللہ کا دیدار کرتی رہی فاؤہا الا ابدی ما اوہا اللہ اپنی وہی کا ذکر فرما رہا ہے کتنی آیتیں پیش کروں یا نبی یا یوہر رسول یادثر کیا کسی اور نبی کو اس طرح پکارا گیا ہرگز نہیں. وَمَا رسلنا نَذِيرًا قُلْ رَسُولُ اللَّهِ <جَمِعًا> کتنی آیتیں پیش کروں میں آپ کو اللہ تعالیٰ محبوب آپ نے جو پنکریاں نہب نے انما اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہا ہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی وجا والا صوفی کا ربو کا فتح بع ال اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سب شان یہ سب کرامتیں یہ سب بزرگیاں اللہ حرب العزت ہی نے عطا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان درس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تیسرے سپارے سے متعلق درس مکمل ہوا آمین اللہ سما عامن وما علینا الل بلا گلمین الحمد للہ الحمد للہ سلما الحمد للہ آج تین بارے مکمل ہوئے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو ان چوتھے سپارے سے متعلق خلاصہ عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک اور ابھی اذان ہو رہی ہے مجھے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے ابھی انشاءاللہ ترابی کے لیے بھی مجھے عشاء کے لیے جانا ہے پھر ترابی بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ بجے کے آس پاس پاکستان کے وقت کے مطابق حاضر ہوتا ہوں جب تک آپ بھائی ناشری پلے فرمائیں بیان لگائیں نزنی چینل کی ترکیب کریں جو بے کر سمجھیں وہ فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتا کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں دشا اب تو آپ نہیں ہے ورنہ بے دشا رے in me